بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اغدتا من لسانی افقان قولی صدق اللہ لازیم بہت شکریہ جناب قمر بھائی اور دیگر اہباب میاں راشد صاحب شہمد بھائی اور دیگر لوگ آج جس موضوع پر میں یہ مونولگ نہیں کروں گا بلکہ میں چاہوں گا کہ کچھ بات میں کروں اس کے بعد کچھ سوال جواب آپ کی طرف سے ہوں جس کی صورت میں ہم اس مسئلے کو مل کے سمجھنے کی کوشش کریں کہ مسئلہ ہے کیا تو آج جس بات مسئلے پہ ہم بات کریں گے یا ہم تبادلہ خیال کریں گے وہ ہے مسلم امہ موجودہ عالمی صورتحال اور ہماری ذمہ داری ہیں. پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے اس سارے تناظر میں کہ اگر ہماری کوئی ذمہ داریاں ہیں اور ہم ایک امت بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو تو ہمیں ذرا تھوڑا پیچھے کی طرف لوٹنا ہوگا کہ ہمارا مقصد بے یا ہمیں امت کے طور پہ یا انسان کے طور پہ بھیگنے کا اس دنیا میں ضرورت کیا تھی اور وہ جو ضرورت تھی اس کے چیلنجز اس کے امکانات اس کی چیزیں ہر دور میں چینج ضرور ہوں گی لیکن وہ چیلنج جو بنیاد تھی جس بنیاد پہ اس امت کو بھیجا گیا یا ہم کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا تو اس کو ذرا ہمیں ذہنوں میں تازہ کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے ایک حکیم فرقان مجید میں اس بارے میں فرمایا ہے کہ وماں خلق تو جن ناول انصاء کہ انسان کا مقصد حیات جو ہے جس مقصد کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرے اور یہ بندگی رب کا جو معاملہ ہے اسی سے یہ تمام کی تمام چیزیں منسلک ہیں کہ یہ بندگی رمضان المبارک کا مہینہ ہے ہم رمضان کے اندر بہت سنتے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن کا مہینہ ہونے کی بدولت ہم دن اور رات میں صبح اور شام اور افطار سے پہلے اور افطار کے بعد قرآن محکیم فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں اور یہ قرآن حکیم فرقان حمید کو کا مہینہ ہے تو لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس کے ذریعے سے اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں پھر نمازیں پڑھتے ہیں پھر شاید کچھ اور عبادات کچھ لوگ شاید تحجد کے لیے اٹھتے ہوں کچھ لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں کچھ لوگ فطرانہ نکالتے ہیں تو وہی سمجھتا ہے انسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے یا اس امت کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے برپا کیا ہے اس کا وہ یہ مقصد جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس حوالے سے جو ہمارا جو فکری تناظر ہے اس کے اندر انسان کی عبادت اور انسان کے ظاہری رسوم و رواج عبادت کے وہ تمام کے تمام منسلک ہے اس بات سے کہ اس دنیا کے اندر اس زمین کے اوپر اللہ کے نظام کو غالب اور نافذ کر دیا جائے اگر یہ کام نہیں ہوتا تو انسان کی عبادت کا ایک بہت بڑا پہلو اس سے مخفی ہے اس کو وہ پورا نہیں کر پا رہا اسی کو مولانا سید مولانا مودودی نے فریضہ اقامت دین کا نام دیا کہ اس زمین کے اوپر اللہ کے نظام کو اللہ کے کلمے کو اللہ کے لائے ہوئے دین کو نافذ اور غالب کرنا اور اسی مقصد کے لیے انبیاء علیہ السلاۃ وسلام مبوس کیے گئے اور اس کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ختم کر دیا گیا اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس سلسلے کو ختم کیا گیا تو یہ ذمہ داری پھر امت کو دے دی گئی کہ یہ امت کا یہ کام ہے کہ وہ انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر اپنے رب کی بندگی کے اندر اور اسی کا نام عبادت ہے اب اس عبادت کو کرنے کے لیے یہ کوئی مسجدوں میں بیٹھ کے کرنے والی عبادت نہیں ہے کہ ہم چلے آئیں مسجد میں پانچ وقت نماز پڑھ لیں کیونکہ ہم سب لوگ مغرب میں رہتے ہیں اور یہاں پر مساجد بھی اب کثرت موجود ہیں تو آپ کبھی بھی مغرب کے اندر بیٹھ کے کسی مسجد کے اندر چلے آئیں گے تو کوئی آپ کو نہیں روکے گا کیونکہ یہاں پہ لیبرٹی ہے آزادی ہے کہ آپ کسی بھی مذہب کا آ, جو ہے اخ, کو اختیار رکھ سکتے ہیں اور کسی مذہب کو فالو کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے کوئی آپ کو جا کے نہیں پوچھے گا کہ آپ اس مسجد میں کیوں گئے اور اس میں کیوں نہیں گئے لیکن جب آپ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر بندگی رب کے حقیقی مفہوم کی طرف جاتے ہیں تو مسائل وہاں سے شروع اور آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں یا ہم جس موضوع کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں گے وہ بھی دراصل یہ ہے کہ امت مسلمہ کی موجودہ عالمی صورتحال اور ہماری ذمہ داری امت اس صورتحال کے اندر کیوں موجود ہے کیا وہ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے موجود ہے یا نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے موجود ہے اور جس صورتحال کے اندر امت موجود ہے اس کو سمجھنا اور اس کے بعد اس صورتحال کے اندر ہماری کیا ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے اس کو سمجھنا ہے یہ دو بنیادی طور پر ہمارے نکات ہیں کہ جن کی طرف ہم چلیں گے اچھا اب جتنے بھی دنیا کے اندر آج تک انسان بھیجے گئے حضرت عالم علیہ السلاط و السلام سے لے کر آج تک یا اس لمحے بھی پیدا ہونے والا کوئی بچہ یا بچی ان سب کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ آزمائش ہے لوگوں کو آزمانا ہے یعنی کہ ایک امتحان ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر یہ بیان کر دیا کہ انسان کو یہاں پہ بھیجنے کا مقصد کیا ہے پورے ملک کے اندر جو کہ مشہور سورت ہے انتیسواں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس سورت کے دوسری آیت کے اندر ہی اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کر دیات علی ابل اخصل و حل عزیز یہ اللہ ہی ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا یا بنایا تاکہ تم لوگوں کو آسما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے یعنی کہ انسان کو جو چیلنج دیا گیا جو امتحان دیا گیا وہ اسی کے نسب العین کے مطابق ہے کہ جس نسب العین کے خاطر انسان کو یا مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا تھا کہ وہ نصب یا وہ چیلنج یا وہ ہدف جو ہے وہ بندگی رب ہے اور اس بندگی رب کی بنیاد کے اوپر ہی اللہ تعالی نے بہتر عمل کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ بہتر عمل کیا ہوگا کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ بندگی رب ہوگی یا وہ روٹ کیا ہوگا وہ بہتر عمل کون سا ہوگا وہ بہتر روٹ کیا ہوگا کہ جس کے اوپر یہ بندگی رب ہو سکتی ہے ہم دیکھتے ہیں آج دنیا کے اندر چہار جانب ایک ارب سے زائد مسلمان اور مسلمانوں کی اتنی کثیر تعداد شاید دنیا کے اندر کبھی نہیں رہی کہ دنیا کے اندر ہر چھ میں سے ایک فرد مسلمان اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو کہ مسلمانوں کی اس وقت موجود ہے اگر ہم ریشو کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو ریشو کے لحاظ سے بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے دنیا کے اندر جو مسلمان اس دنیا کے اندر موجود ہیں لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مسلمان ایک نئی آزمائش کے اندر مبتلا کر دیے جاتے ہیں اور یہ آزمائش شاید ظاہری بھی ہوتی ہے اور یہ آزمائش باطنی بھی ہوتی ظاہری آزمائش کا تذکرہ آپ کے سامنے ابھی قمر بھائی نے کیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح فلسطین بلد کے بلد مسلمانوں کا بے دردی سے قتل عام کیا جا رہا ہے اس کو اگر ہم ظاہری آزمائش کہیں اور اسی طریقے سے دنیا بھر کے اندر مختلف جگہوں کے اندر جو مسلمان موجود ہیں ان کے اوپر زندگی تنگ کی جا رہی ہے بشمول مغرب میں رہنے والے مسلمان اس کے اوپر ہم بعد میں تھوڑا سا گفتگو کریں گے لیکن جو دنیا کے چیلنج ہے یا جو دنیا کے چیلنج اس وقت موجود ہے وہ چیلنج کیا ہے دراصل ہم ان کو دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر امت کو ان چیلنج سے انگیز کیسے کرنا ہے امت ان چیلنجز کو کس طریقے سے انگیز کر سکتی ہے ان سے نبرداز ہو سکتی ہے ان کو اوور کر سکتی ہے اور آگے بڑھ سکتی ہے دنیا کے جدید دنیا کے یا موجودہ دنیا کے جو چیلنج ہے اس کے اندر سب سے بڑا چیلنج کہ جو کہ اس امت کو درپیش ہے وہ ہے الحاد کا الحاد کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا یہ کہتی ہے کہ دنیا کا جو بنایا ہوا جمہوری نظام ہے جس کو ہم ڈیموکریٹک سیکولر سسٹم کہتے ہیں جدید دنیا کے اندر وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے دنیا کے جدید دور کے انسانوں کے لیے یہ چیلنج صرف مغرب میں نہیں ہے بلکہ مشرق میں بھی موجود ہے اور یہ سسٹم ہے یہ جو جدید ڈیموکریٹک سسٹم ہے یہ انسان کو الحاط کی بندگی کرنے پر مجبور کرتا ہے الحاط کی بندگی کیسے ہوتی ہے اس کی چند مثالیں میں اگر آپ کے سامنے دے دوں کہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ جو جمہور نے طے کر لیا ہے وہی قانون ہوگا وہی ضابطہ ہوگا وہی اخلاقیات ہوں گی اور اسی کے مطابق معاشرے اور ملک چلائے جائیں اچھا یہ جو آئیڈیا ہے کہ جمہور کی حکمرانی کا اور جمہور کے کہنے کے اوپر قوانین اور مملکت کو چلانے کا یہ براہ راست اسلام سے متاثر کیونکہ ہر وہ فرد کے جو مسلمان ہے جو ایک اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے جب وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ موجود نہیں اور الہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کی جا سکتی کسی کی بات نہیں مانی جا سکتی کسی کا قانون نہیں مانا جا سکتا اور دینے والا بھی وہی ہے اور لینے والا بھی وہی ہے. یعنی کہ پروائڈر بھی وہی ہے اور کسی چیز کو ہم سے روکنے والا بھی وہی جب دنیا کا جو جدید جمہوری نظام ہے جدید جمہوری اور سیکولر نظام ہے وہ انسان کو یہ بتاتا ہے کہ دراصل دنیا کے اندر حکمرانی جمہور کی ہو لوگ چاہیں گے تو اس بات کو طے کر لیں گے کہ اب جو ہے وہ ایک جنس کی ایک جنس کے ساتھ شادی بھی ہوگی مخالف جنس کی ضرورت نہیں ہے اگر قانون اگر لوگوں نے اس بات پہ اپنا اکتفا کر لیا یا اتفاق کر لیا کہ کوئی قانون جو ہے وہ اگر کسی مذہب یا دین سے متصادم ہے وہ رواں رکھا جائے گا تو وہ بھی رک رواں رکھا جا سکتا ہے اور ہر چیز کا دنیا کے ہر قانون کا ہر دستور کا فیصلہ جمہور کرے گا اور یہ جدید جمہوریت جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے ہم دنیا کے تمام انسان اس چیلنج کی زد میں ہیں مغرب میں تو ہم اس کا براہ راست مشاہدہ کرتے ہیں اور ہر روز جو قانون سازی ہوتی ہے مغرب میں وہ اسی بنیاد پر ہوتی ہے کہ جمہور کی کیا رائے لیکن مشرق کے اندر بھی یہ چیلنج اب جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آکے کے کھڑا ہو گیا خود پاکستان کے اندر بھی یہ چیلنج ایک زندہ حقیقت کے طور پہ موجود ہے کہ جہاں پر پارلیمان کے اندر بنائے جانے والے قوانین اور سپریم کورٹ جیسی عدالتوں کے اندر کیے جانے والے فیصلے جو کہ دراصل قانون کی حیثیت رکھتے ہیں اس کے اندر بھی یہ اصول لاگو کیا جائے اچھا یہ جو الحاد ہے یہ ایک بہت وسیع اپنے ساتھ ایک پروٹوکول رکھتا ہے ایک نظام رکھتا ہے اور یہ الحاظ جو ہے ہمیں مختلف طریقوں سے جو ہے وہ متاثر کرتا ہے اس کا سب سے پہلا نقطہ جو ہے وہ دین سے دوری کی صورت کے اندر بہت ہی. اب میں اور آپ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم تو بہت دیندار لوگ ہیں ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں ہم تو رمضان کا مہینہ ہے روزے بھی رکھ رہے ہیں لیکن یہ الحاظ جو ہے یہ, یہ سیکولرزم جو ہے وہ بالکل اس طریقے سے ہمارے دلوں کے اندر داخل ہو چکا ہے نافذ ہو چکا ہے رج بس چکا ہے کہ ہم اس کو اب کوئی مسئلہ سمجھتے نہیں یہ جو الہاد ہے یہ ہمارے پاس ہمارے گھروں کے اندر ہمارے معاشروں کے اندر ہمارے نظام معیشت معاشرت تمدن حتیٰ کہ اگر میں یہ کہوں تو بیجا جانا ہوگا کہ تحریک اسلامی کے اندر بھی اس کے اندر اس کا کوئی نہ کوئی آپ کو فٹ پرنٹ ضرور نظر آئے گا کہ الہاد ہمارے اندر رچ بس چکا ہے یا ہمارے اندر رچنے بسنے کی کوشش کر رہا اس کا پہلا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دین سے دور ہو جاتا ہے اور ہر چیز کے پیمانے پسند اور قدر کے پیمانے فتح اور شکست کے پیمانے آگے بڑھنے اور پیچھے ہٹنے کے پیمانے دنیا کو پرکھنے اور دنیا کو دیکھنے کے پیمانے ہمارے تبدیل ہونا شروع اچھا اس تبدیلی کے مظاہر کچھ آپ کے سامنے موجود بھی ہوں گے اور شاید نہ بھی موجود ہو پہلی صورت یہ ہے کہ انسان اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے اور وہ جو ہم نے شروع میں بات کی کہ انسان کو دراصل اس دنیا میں ایک امتحان گاہ کی صورت میں بھیجا گیا ہے ایک پیپر سولو کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہی ساری متا ہے اور دنیا کے اندر اگر ہمیں کامیابی ہو گئی تو کامیابی ہے اور ناکامی ہو گئی تو ناکامی ہے جب کہ اسلام اور قرآن اس بات پہ درالت کرتا ہے کہ دنیا کی کامیابی اور ناکامی کی کوئی حیثیت ہی نہیں اگر دنیا کی کامیابی اور ناکامی کی کوئی حیثیت موجود ہوتی تو کتنے ہی انبیاء علیہ السلاحت وسلام اس دنیا کے اندر مبوس کیے گئے ایک لاکھ چالیس ہزار ہم کہتے ہیں لیکن بہرال حتمی تعداد تو ہمیں بھی معلوم نہیں ہے اور جس مقصد کے لیے وہ مبوس کیے گئے وہ مقصد وہی تھا کہ اس دین کو اس دنیا کے نظام کے اوپر غالب کر دیا جائے جو کہ قرآن حکیم نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بار بار بیان کیا رسول کیا آپ کو بھیجا ہی اس وجہ سے گیا ہے کہ اس دین کو تمام ادیان باطلا پر غالب اور نافذ کر دیں خواہ مشرقین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ بھی. اور جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کی دعوت کا بنیادی پوائنٹ ہی یہ تھا لیکن ہم اگر انبیاء کی طویل فہرست دیکھیں تو ہمیں کتنے انبیاء کا پتہ چلتا ہے کہ ان کو اقتدار دیا گیا یا ان کو یہ اللہ تعالی نے یہ وس دیا کہ وہ اس نظام کے اوپر دنیا کے رائج اور نافذ نظام کے اوپر اللہ کے نظام کو نافذ اور غالب کرتے ہیں بہت کم ہے حضرت سلیمان کا نام ہمارے سامنے آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سامنے آتا ہے حضرت یوسف کو اقتدار دیا گیا تو بہت کم انبیاء ہیں کہ جن کے پاس اقتدار رہا اور بہت بڑی تعداد میں ایسے امبیا کی تعداد موجود ہے کہ جن کے پاس اقتدار نہیں رہا اور وہ دنیا کے پیمانوں کے لحاظ سے وہ ناکام ہو گئے لیکن کیونکہ ہمارا پیمانہ کچھ اور ہے تو اللہ کی نظر میں وہ کامیاب ہے حضرت نے مریم کو آپ دیکھ لیجئے ان کو کوئی اقتدار نہیں ملا اور وہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے اب اس الحاط کا دوسرا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی جانب ہماری دوڑ کے اندر ایک بہت تیزی سے اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ دنیا ہی متا ہے دنیا ہی ہماری کامیابی اور ناکامی کے پیمانے جو ہے جو الحاظ نے ہمارے سیٹ کر دیے ہیں تو ہم پھر دنیا کی جانب ایک دوڑ لگاتے ہیں دنیا کی جانب دوڑ کا مطلب یہ ہے کہ جو عام دنیا کر رہی ہوتی ہے جو سیکولر دنیا کر رہی ہوتی ہے وہی سارے کام ہم کرنا شروع کرتے ہیں اور وہی سارے مظاہر ہمارے اعمال اور ہمارے کردار اور ہمارے افکار کے اندر شامل ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے کے اندر زیادہ سے زیادہ دنیا بنانا زیادہ سے زیادہ پیسہ جمع کرنا دنیا کی جو بھی لوازمات ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اپنے پاس سمیٹ لیں اس کی جد جہد اور اس کی جستجو کے اندر پھر پوری امت لگ جاتی ہے اور اس کے نتیجے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے مشہور حدیث ہے کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ تم تعداد میں تو اتنے ہوں گے لیکن ایسے بے قدر اور بے قیمت ہوگی جیسے سمندر کی جھاپ اور اس کی وجہ کیا ہوگی اس کی وجہ بتائی وہن کہ دنیا سے رغبت اور آخرت کا انکار یا آخرت کی جانب اللہ کی جانب پلٹائے جانے کا انکار اپنے کردار کی صورت میں اپنے اعمال کی صورت میں ہم کریں گے اور یہی امت آج کرتی ہوئی نظر آ رہی اچھا اس الاحاط کا جو تیسرا سب سے بڑا چیز ہے اور جس کے نتیجے کے اندر یہ الحاط پنپنا پنپتا ہے پھیلتا ہے اور اپنی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے اور اس معاشرے کے اندر نافذ ہوتا ہے اور معاشروں کو تبدیل کرتا ہے اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اسلام کے قریب ہیں یا مشرق میں رہتے ہیں یا ابھی بھی مغرب میں رہنے کے باوجود بھی اسلام سے منسلک ہیں ان کے اندر بھی یہ چیزیں بہت تیزی سے بہرال اس کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں اصلاحات کے نتیجے کے اندر وہ یہ ہے کہ خاندانی نظام کا خاتمہ کرتا ہے جو فیملی سسٹم ہے اس کو ہیمر کرتا ہے اس کو توڑتا ہے اور اس کو بکھیر کے رکھ دیتا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر یہ فیملی سسٹم کا خاتمہ ہے اس کے بھی کچھ آپ کو مظاہر آپ کو اپنی مغرب کے اندر نظر آتے ہیں اور اس کے حوالے سے خاص طور پہ جو وومن رائٹس اور ہیومن رائٹس کی جو تحریک ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے کام کرتی ہیں اور جس کے نتیجے کے اندر جو فیملی اسٹرکچر اسلام نے بنایا ہے ایک قوام کا جو ایک کریکٹر مرد کو دیا گیا ہے ایک کردار مرد کو دیا گیا ہے اس کے اوپر ہیمر کیا جاتا ہے اس کو توڑا جاتا ہے اور اس کو توڑنے کے نتیجے کے اندر جو خاندان کا نیوکلس ہے وہ جب بکھر جاتا ہے تو پورا خاندانی نظام بکھرنا شروع ہو اور اس بات کو آپ ایسے سمجھ لیجئے جب خاندانی نظام بکھرتا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر ہر انڈیویجول بہت تیزی کے ساتھ اس الحاد کی گرفت میں آنا شروع ہو جاتا ہے جو شاید ایک اجتماعیت کی وجہ سے اس سے دور رہتا ہے. تو یہ دنیا کا آج کل کی دنیا کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور خاص طور پہ مغرب کے اندر جو رہنے بسنے والے لوگ ہیں گو کے مشرق کے اندر رہنے بسنے والے لوگ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں لیکن جو مغرب کے اندر رہنے بسنے والے لوگ ہیں میں یہ سمجھتا ہوں وہ اس سے زیادہ بہت زیادہ تعداد میں متاثر ہو رہے ہیں بہت بڑی تعداد ان لوگوں میرے نزدیک جو چوتھا نکتا ہے وہ عالمی تحریک اسلامی پر جہاں بھی مسلمان کام کر رہے ہیں ان پہ نئی جکڑ بندی ہے اچھا اس میں ان جکڑ بندیوں کے اندر آپ مسجد جائیں آپ کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ چیریٹی کرنا چاہیں آپ کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جہاں پر بھی آپ نے سسٹم کو چیلنج کرنے کی بات کی سسٹم کو اس کی جو غلط چیزیں ہیں ان کی جانب آپ نے اس کو توجہ دلانے کی بات کی تو سیکولر سسٹم جو ہے وہ اتنا بھی ٹالریٹ نہیں کرتا کہ اس کے اوپر کچھ بات سننے کی کوشش کر تو اس کے نتیجے کے اندر مغرب کے اندر بھی اور مشرق کے اندر بھی تاریخ اسلامی جن مسلمان معاشروں کے اندر موجود تھیں ان کے اوپر بڑی شدید طور پہ پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں اور کی جا رہی ہیں اس میں آپ کے سامنے مصر ایجپٹ موجود ہے آپ کے سامنے اس کے اندر بنگلہ دیش موجود ہے کیونس کو بھی آپ کسی حد تک لے سکتے ہیں اور پاکستان کا جو ابھی موجودہ الیکشن ہوا ہے وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے اس کے اوپر ہم بعد میں سوال جواب میں کوئی بات کری تو یہ چیلنج جو ہے دنیا کے یہ ایک دوسرے سے مربوط بھی ہیں اور منسلک بھی اچھا اب ان کو انگیز کرنے کے لیے ہمارا لاہے عمل کیا ہونا چاہیے لیکن سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنی ہے اور خاص طور پہ مغرب میں رہنے والے مسلمانوں کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دین جو ہے وہ اس کی ابتدا ہی اقراء سے ہوئی تھی کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تو یہ پیدا کیا تو سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ دین سے رغبت اور علم دین کا حصول خود کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس بات کو سمجھنا کہ دین کیا ہے اسلام کیا ہے اور یہ خالی کسی مسجد کے اندر جا کے کسی تقریر کی صورت کے اندر یا نمازوں سے پہلے اور نمازوں کے بعد کسی چھوٹے موٹے بانس کی صورت کے اندر نہیں ہونا چاہیے بلکہ جس طریقے سے ہم مغرب کے اندر اسکول کالجز اور یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اسی قسم سے اسی طریقے سے ہمیں کوئی اسٹرکچرڈ طور پر دین کا علم دین کا حصول کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ مغرب کا جو بھی چیلنج آپ کے سامنے آتا ہے چاہے وہ وومن امپاورمنٹ ہو چاہے وہ وومن رائٹس ہو چاہے وہ ہیومن رائٹس ہو چاہے وہ اکنامک ایشو ہو یا کوئی بھی ایشو ہو اس کے اوپر ہمارے پاس ماڈل ہمیں ہو کہ اسلام اس کو کیسے دیکھتا ہے فیملی سسٹم کو اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے اور کیوں ضروری ہے وہ جو ہم نے بہت ساری باتیں رٹی ہوئی ہوتی ہیں وہ مغرب میں آ کے اس طریقے سے کام نہیں کر پاتی اس طریقے سے ہم پاکستان کے اندر فری کنسیو آئیڈیا کے تحت کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں چل رہی ہیں آپ کسی اور کو قائل نہیں کر سکتے خاص طور پر غریب کے رہنے والے فرد کو جب تک آپ کے پاس علم موجود نہ ہو. تو علم دین کا حصول جو ہے وہ میرے خیال میں ایک بنیادی نقطہ ہے کہ جس کی صورت کے اندر اس کو ہم ان چیلنجز کو انگیز کر سکتے ہیں اس کا پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ خود کنونس ہوں گے کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ آیا درست ہے یا غلط اور اس کے بعد جو تشکیل یا جو شکوق و شبہات لوگوں کے ذہنوں کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں مغرب کے اندر آنے کے بعد اسلام کے حوالے سے ان کو خود اپنے آپ کو اس حوالے سے کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کی کیا ہدایات ہیں اور اسلام کی ہدایات کیوں ہیں اور اس علم کے حصول کے بعد دوسرا بنیادی کام اس دین کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اچھا اس دین کی دعوت کو پیش کرنے کے حوالے سے بھی ہمارا انداز ظاہر سی بات ہے آپ لوگ بہت عرصے سے مغرب میں رہ رہے ہیں ہمارا انداز جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے یہ ہمیں خود ڈسائڈ کرنا ہے کہ ہمارا انداز کیسا ہو کہ ہم دین کی دعوت لوگوں کے سامنے رکھ سکیں تیسری اہم بات کہ چاہے ہم مشرق میں رہیں یا مغرب میں رہیں ہماری طرز زندگی سادہ ہونا چاہیے اور یہ سادہ طرز زندگی کیوں ہونا چاہیے یہ اس وجہ سے ہونا چاہیے کہ سب سے بنیادی بات یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود ایک سادگی کا نمونہ تھی اور دوسری بات یہ کہ جو پورا سسٹم ہے جس کے اندر اس کا معاشی نظام بھی اس کے ساتھ موجود ہے جس کے اندر اس کا جمہوری نظام بھی اس کے ساتھ موجود ہے وہ انسان کی زندگی کو پرتعیش بنانے کے لیے نت نئے منصوبے آپ کے سامنے تو اس جو سرکل ہے اس سے ہم बाहर निकल نکل سکتے ہیں یا دنیا کی اس دوڑ سے جس کا میں نے پیچھے تذکرہ کیا ہے اس سے हैं باہر نکل سکتے ہیں یا ہم اپنی زندگی کو سادہ رکھنے کی کوشش نئی سے نئی گاڑی بڑے سے بڑا مکان نئے سے نئے برانڈ ان چیزوں سے ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹیں اور ہم یہ اس بات کو سوچیں کہ ہماری منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے جس کے اوپر ہم اپنی تیسری بات اس حوالے سے چوتھی بات اپنے اور اہل و عیال کے ایمان کی فکر آپ کے ایمان کی فکر آپ کو تو ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس بات کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ آپ کے اہل و عیال کا ایمان ان کی ایمان کی مضبوطی ان کے لیے علم دین کا حصول وہ بھی آپ کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے اگر صرف آپ اپنی ذات کے اندر بہت اچھے مسلمان ہیں اور آپ کے اہل خانہ بالکل زیرو ہے تو یہ آپ کی سب سے بڑی ناکامی ہے اور سب سے پہلی ناکامی ہے. تو لہذا نہ صرف اپنے آپ کے ایمان کی فکر بلکہ اپنے اہل عیال کے بھی ایمان کی فکر آپ کو کرنی اس کے بعد نئے راستوں کو تلاش کرنے نئے راستے نکالنے کا مقصد دعوت کے اندر بھی ہے اور جو جو رکاوٹیں آپ کے سامنے کھڑی کی جا رہی ہیں مختلف قانون سازیوں کی صورت میں مختلف اور چیزوں کی صورت میں معاشی معاشرتی جکربندیوں کی صورت میں اس کے لیے نئے راستوں کی جانب ہمیشہ سوچتے رہنا کہ اس کے علاوہ آلٹرنیٹ کیا ہو سکتا اس کے علاوہ اور کیا راستہ ہو سکتا یہ کام انفرادی بھی ہونا چاہیے اور یہ کام اجتماعی بھی ہونا چاہیے اور اللہ تعالی سے تعلق اس کی بنیاد ہے کہ سارے کام جب تک نہیں ہو سکتے جب تک آپ کا اللہ تعالی سے تعلق مضبوط نہ ہو آپ یہ سمجھیں کہ جناب اللہ سے تعلق تو ایک ثانوی چیز ہے میں باقی سارے کام کر لوں گا کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا جب تک آپ کا اللہ سے تعلق اور اللہ کے اوپر ایمان پختہ نہ ہو اور تعلق اور ایمان کو پختہ کرنے کے لیے آپ کو ہر وہ راستہ اختیار کرنا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اختیار کیا چاہے وہ ستا و خیرات کا ہو چاہے وہ دعا کا ہو چاہے وہ نمازوں کا ہو تلاوت قرآن کا ہو تفکر کا ہو تسبیح کا ہو ذکر کا ہو ہر وہ راستہ آپ کو اللہ سے تعلق کو استوار کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے جس کے ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رہنمائی اچھا جی آج کی دنیا کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے جس کو میں سب سے بڑا چیلنج سمجھتا ہوں اپنی نظر میں وہ وہی ہے کہ جو فرعون نے کہا تھا کہ کیا میں فقول عالا رب العالا, کیا میں تمہارا سب سے بڑا رب نہیں ہوں تو آج کا جو نظام ہے آج کی دنیا جو ہے آج کا جو پورا سسٹم ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہم حیرت ہم دینے والے بھی ہیں ہم چھیننے والے بھی ہیں ہم موت بھی دیں گے ہم زندگی بھی دیں گے ہم رسک بھی دیں گے ہم ہر چیز دیں گے صرف تم میری بندگی کرنے کے اوپر آمادہ ہو اور پھر جو اس سے انکار کرتا ہے پھر وہ اس کا توڑا بورا بھی بنا دیتے ہیں پھر وہ اس کا غزہ بھی بنا دیتے ہیں پھر وہ اس کو جو ہے وہ دنیا کے اندر جو جس طریقے سے اس کو پیچھے دھکیلنا اس کے لیے ہر وہ کام کرتے صرف ان کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو الہ یا رب تسلیم کر لیے یعنی کہ ان کو یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ آپ کا سکہ بھی چلے گا آپ کا نظام بھی چلے گا آپ کی ہر چیز چلے گی ہم آپ کے نظام کو چیلنج نہیں کرتے بس ہمیں تھوڑی سی اجازت دے دی جائے کہ ہم نمازوں میں اللہ اللہ کرتے رہیں رمضان کے روزے رکھ لیں قرآن کی تلاوت کر لیں اگر تراوی میں قرآن پڑھ لیں تو یہ بھی بہت اچھا ہے لیکن ہم آپ کے نظام کو چیلنج نہیں کریں گے بالکل آپ سیدھے چلتے رہیں اور ہم بھی سیدھے چلتے رہیں گے تو مغرب کا اور دنیا کا آج کی دنیا کا سب سے بڑا چیلنج وہی ہے جو کئی ہزار سال پہلے تھا بس اس کی چیزیں تبدیل ہو اس کی نوعیت تبدیل ہو تو اب یہ چیلنج ہے اس چیلنج کی ایک چھوٹی سی جھلک جو ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اور تھوڑا سا میں اس کے بارے میں برطانیہ کے حوالے سے گفتگو کروں گا آپ آسٹریلیا کے اندر ہیں اس کو آپ دیکھیں گے کیونکہ یہ چیزیں تقریبا مغرب کے اندر ایک ہی ہیں کہ برٹش پرائم منسٹر جو ہے رشی سونک صاحب جو کہ وہ پہلے ایشین پرائم منسٹر ہیں برطانیہ کے اور انڈین فیملی انڈین اوریجن سے تعلق ہے جو کہ وہ یہیں پیدا ہوا انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا غزہ کے حوالے سے اور غزہ کے حوالے سے جو مارچز لندن کے اندر ہو رہے تھے تو انہوں نے اس کے اوپر بڑا واویلا کیا کہ جناب یہ جو مارچز ہو رہے ہیں ان کے اندر جہاد کے نعرے لگائے اور یہ جہاد کے نعرے جو ہے تھریٹ ہے جوش کمیونٹی پہ اور فلانا اور ڈھمکانا خیر یہ ایک بہت اچھی کیس اسٹڈی ہے ہمیں بہت ساری چیزوں کو سمجھنے سے سمجھنے میں مدد ملے گی تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ان مظاہروں کو بین کر دیا جائے ان کی جو وزیر داخلہ تھی وہ بھی انڈین ہی تھیں سولہ برمین تو وہ بھی انڈین تھی اور وزیر داخلہ تھی ہوم سیکریٹری کہتے ہیں یہاں پہ اس کو انہوں نے بھی اس کو نام دیا کہ یہ ہیٹ مارچز ہیں تو لہٰذا اس کے اوپر پابندی لگائی جائے اچھا کیونکہ آپ یہیں پہ رہتے ہیں ویسٹ میں تو آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی رہے گی تو لندن میٹروپولیٹن پولیس چیف نے یہ بیان دیا اور نہ صرف اس نے بیان دیا بلکہ میڈیا کے اندر آ کے کنفرم بھی کیا اس بات کو کہ جہاد کا جو لفظ ہے وہ خالی خطال کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ اس کا مطلب تو اللہ اسٹرگل ہے اور یہ عربک کا لفظ ہے اس نے بڑی اس کی اخبار کے اندر تو بہت اس کا سمرائز کر کے دیا جب اس نے آن کیمرہ آ کے اسٹیٹمنٹ دیا تھا تو وہ بہت اچھا اس نے جہاد کو ڈیفائن کیا اور اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ جہاد کے نعرے کا مطلب کتاب نہیں ہے کہ وہ قتل کرنے جا رہا ہے بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جدوجہد کرنی ہے ہم بھی کہتے ہیں جدوجہد کرنی ہے وہ بھی کہتے ہیں عربک کا لفظ ہے تو خیر اس کے بعد ہوا یہ تو اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا کہ میں مارچس کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتا یعنی کہ جو غزہ کے اندر جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے نسل کشی کی جا رہی ہے مسلمانوں کی اور اسرائیل کی مذمت میں جو مظاہرے لندن میں ہو رہے ہیں دنیا کے سب سے بڑے مظاہرے اس وقت لندن میں ہو رہے ہیں اور بہت تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں ابھی بھی ہونے جا رہے ہیں تو اس نے کہا میں پابندی نہیں لگا سکتا کیونکہ قانون کے اندر اس بات کی گنجائش نہیں کہ ہم کسی چیز کو کسی کا نام دے کے ہم اس کے اوپر پابندی لگا اور یہ مسئلہ اتنا زیادہ بڑھا کہ جو وزیر داخلہ تھی سولہ براہومین اس کو مستعفی ہونا پڑ گیا اور اس کو رشی سونک نے ہٹا دی وزیر اعظم نے اس کو ہٹا دی میٹروپولیٹن پولیس چیف اپنی جگہ پہ موجود تھا لیکن اس نے جو یہ بات کی تھی کہ اس کو ریڈیفائن کیا جائے یا ری ریڈرا کیا جائے کہ ہیٹ سے آپ کی کیا مراد ہے تو اس کے نتیجے کے اندر دو دن قبل برطانیہ کی پارلیمان نے نئی ڈیفینیشن ہیٹ کی ایجاد کی ہے اور اس ڈیفینیشن کی وجہ سے اب اس بات کا امکان موجود ہے کہ بہت ساری ایسی سرگرمیوں پہ پابندی لگا دی جائے گی کہ جو جس کی ایک نئی تعریف بیان کی گئی ہے اور جو بھی اس پہ ڈومین کے اندر آئیں گے ان سب کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی خیر یہ دو پیج کا ڈاکومنٹ ہے میں آپ کو شیئر کر دوں گا تو آپ لوگ پڑھ لیجیے گا شہود بھائی کو یا خمر بھائی کو اچھا معاملہ کیا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہم اس بات پہ تو خوش ہو رہے ہیں کہ لندن میٹروپولیٹن پولیس چیف نے جہاد کے حوالے سے بڑی بات کر دی اور بہت بڑا مسئلہ ہو گیا لیکن انہوں نے اس کے اندر سے ایک نئی چیز نکال کے پھر انہوں نے قانون سازی کر دی اس کے نتیجے کے اندر سارا معاملہ ختم ہو گیا اس حوالے سے ہماری ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں دین کا درست شعور ہونا چاہ کہ دین کیا ہے اور اس شعور کا نہ صرف ہمیں پہلے اس شعور کو لینا ہے اس کے بعد اس کا ابلاغ بھی کرنا ہے لوگوں کو بتانا ہے کہ دین کیا ہے کس چیز کا نام ہے اسلام کیا ہے اور اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں عمل سے اپنی دعوت دینی مغرب میں رہنے والے مسلمان کو لوگ بہت کینلی واچ کرتے ہیں یعنی کہ آپ کو جا کے زبان سے دعوت دینا تو بہت بات کی بات ہے وہ تو آپ کے عمل کو اتنا کیملی واچ کر رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پہ جو اسلام اور غزا اور نئی ویوز آئی ہیں اس کے بعد تو اور زیادہ لوگ آپ کو بہت جو ہے وہ کیم بھی کر رہے ہوتے تو لہذا آپ کو عمل سے اپنی دعوت دینی ہے کہ مسلمان کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ بدلتے ہوئے حالات جو ہیں اس کے اوپر آپ کو نظر رکھنی ہے کہ دنیا کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا کس طرح تبدیل ہو رہی ہے یہ مثال جو میں نے آپ کو دی کہ انہوں نے ڈیفینیشن نئی ایجاد کر دی اب اس کے نتیجے کے اندر قانون سازی کے نتیجے کے اندر وہ بہت ساری چیزیں آ جائیں گی اس حوالے سے جو منسٹر ہیں کمیونٹی افیئرس کے مائیکل گوب ان کا ایک ویڈیو کلپ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت وائرل ہوا جس میں انہوں نے سید قطب کا حسن البلک اور سید مودودی کا نام لیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی بنیاد پہ معاشروں کے اندر جو ہے وہ ایکسٹریمزم آ رہا ہے فلانا ڈرگا اچھا خیر ہمارے لوگ تو اسی کلپ کو جو ہے وہ سرکولیٹ کر کے خوش ہو رہے ہیں کہ جناب ہمارا نام بھی آ گیا لیکن ہمارے شاید دس فیصد لوگوں کو بھی یہ بات نہیں پتا تھی کہ اس کی جو تقریر تھی وہ دراصل اس بل کے حوالے سے تھی جو ہیٹ کی یا ایکسٹریمزم کی نئی ڈیفینیشن برطانوی پارلیمان میں ٹیبل ہوئی اور منظور ہو گئی یہ تو ہمارے لوگوں کو آج بھی میرے خیال سے پانچ سے دس فیصد لوگوں کو بھی نہیں پتا ہوگی کہ اس کی تقریر اس بل کے حوالے سے تھی اور وہ بل کیا پاس ہوا یہ شاید میرے خیال سے پانچ فیصد لوگوں کو معلوم ہے لیکن تقریر سب کو معلوم ہے اس کی کہ اس نے تقریر کیا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو حالات بدل رہے ہیں اس کے اوپر ہماری نظر نہیں ہم نہیں سمجھ رہے کہ جو حالات بدلنے جا رہے ہیں یہ تقریر ہو رہی ہیں یا یہ جو موو ہو رہی ہے یہ اس کے نتائج کیا ہوں گے اور کیا ہونے جا رہے تو آپ جس بھی معاشرے میں رہتے ہیں جس کمیونٹی کا حصہ ہے اس کی لیجسلیشن کے اوپر اس کے اندر نئی چیزیں جو آ رہی ہیں اس کے اوپر آپ کی نظر ہونی چاہیے اور سیاست کے اندر حصہ لینا آج مغرب کے مسلمانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں فرض ہے اور اس حوالے سے مغرب کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو باضابطہ طور پر کمیونٹی کی سطح پر بھی اور اس سے آگے بڑھ کر پارٹیز کے ساتھ بھی معاملات کرنے کی ضرورت کیونکہ اس کے بغیر مغرب کے اندر اب بقا مسلمانوں کی موجود نہیں جب تک آپ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے جب تک آپ مین سٹریم کے اندر نہیں آ سکتے اور جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ آواز بلند نہیں کر سکتے اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں کہ برطانوی پارلیمان کے اندر دونوں بڑی پارٹی کنزرویٹیو پارٹی اور لیبر پارٹی دونوں کا موقف سات اکتوبر کے بعد سے ایک ہی تھا کہ جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے تحس محس کر دیں کر دیں غزہ کو اور وہ یہ کام کرتے رہے مسلمانوں نے بہت یہاں پہ زور لگایا اور مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ لیبر پارٹی کو ووٹ کرتی اور یہاں تک یہ ہوا کہ لیبر پارٹی کی جو کونسلس تھیں یعنی کہ جو بلدیاتی نظام تھا اس کی بڑی تعداد کے اندر مسلمان کونسلرز نے ریزائن کر دیا اس کے اوپر انڈر پروٹیسٹ جس کے نتیجے میں پوری کی پوری بلدیاں جو تھی یا پوری پوری کانسل تھی وہ لیبر پارٹی کے ہاتھ سے نکل گئی لیکن یہ معاملہ نہیں رکا اس کے بعد جب دوبارہ سیز فائر کی ایک اور ریزولوشن ٹیبل ہوئی تو اس کے بعد دس شیڈو منسٹر جس کے اندر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی انہوں نے ریزائن کیا کیونکہ لیبر پارٹی نے پھر ان کو سپورٹ نہیں کیا اس موو کو لیکن بلاخر اسکاٹش نیشنل پارٹی نے اس موو کو دوبارہ ٹیبل کیا غزہ کے حوالے سے اور وہ پھر قرارداد کی صورت میں پاس ہو اچھا اسکاٹش نیشنل پارٹی جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ کی ایک پارٹی ہے اور جو اسکاٹ لینڈ کے فسٹ منسٹر ہیں جن کو ہم وزیر اعظم بھی کہہ سکتے ہیں اسکاٹ لینڈ کا کیونکہ اسکاٹ لینڈ کی تھوڑی سیمی آٹونس اسٹیٹس ہے برطانیہ کے اندر حمزہ یوسف جو ہے وہ پاکستانی ہے یعنی جو ان کے والدین پاکستان سے ہجرت کر کے آئے تھے اور ان کی جو بیگم ہیں وہ فلسطینی تو حمزہ یوسف پہلے دن سے غزہ کے کے معاملے اوپر بڑے پرو تھے اور اپ فرنٹ کے اوپر جا کے وہ اس چیز کو کنفرنٹ کر رہے اور اس کی بنیاد پہ پوری ایس این پی اسکوٹش نیشنل پارٹی ان کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی اور بالآخر اس شنل پارٹی میں جس کو بہت زیادہ پارلیمان کے اندر عددی اکثریت حاصل نہیں ہے بلکہ ایک چھوٹی سی پارٹی ہے اس, میں اس کام کو بلاخر کر دیا کئی مہینوں کی جد و جہد बाद तो تو اگر سیاست میں آپ کا حصہ ہوگا تو کہیں نہ کہیں آپ और کریں گے اور کہیں बात نہ کہیں آپ کی بات سنی جائے گی آخری بات جس کی جانب میں خاصے مسلمانوں کی اب توجہ ہو رہی ہے لیکن ابھی بھی ہم موت پیچھے ہیں اس سب چیزوں کے ساتھ نئے علوم کا حصول ہماری ذمے دار دنیا کے اندر جتنی بھی نئی چیزیں بن رہی ہیں ان کے اندر ان کی جانب اپنے لوگوں کو رغبت دلانا ان کے اوپر لوگوں کو آمادہ کرنا ان کی حصول کے لیے لوگوں کو تیار کرنا اور اس کے اندر اعلیٰ ترین صلاحیت حاصل کر اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو ہم جتنے بھی چیلنجز ہیں ان کو انگیز کر سکیں گے لیکن اگر ہم دین سے بھی دور رہے عمل سے تو اس سے بھی دور رہے سیاست میں حصہ نہیں لیا اور نہ علوم کی طرف ہم نے کوئی توجہ نہیں کی تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ صدی کے اندر مسلمان اس سے بھی بدتر صورت کے اندر موجود ہیں